اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمیں میں حلال پاکیزہ ہے اور شتان کے قدم پر قدم نہ رکھو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے